بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من اللہ نبی نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شیخ ابو مصعب سوري فك الله اسره کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد کے نسات سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی حکومت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی گزشتہ سبق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ سن سات ہجری میں عمرت القضاء ادا فرما چکے ہیں گزشتہ سبق سے متعلق ایک اہم نقطہ باقی رہتا ہے جسے بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے جیسے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چلا ہے کہ سن چھے ہجری میں معاہدۂ حدیبیہ کے پایا اور سن سات ہجری میں معاہدے کے مطابق امرۃ القضاء ادا ہوا اور سن آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جب مقیم کرما فتح ہوا تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک چھڑی سے مارتے تھے اور جا الحق وزہق الباطل ان الباطل زہوقا فرماتے تھے یعنی میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سات ہجری میں عمرہ فرما رہے تھے کیا اس وقت یہ بت موجود تھے یا نہیں تھے آپ فرمائیے یقیناً آپ کا جواب مثبت ہی ہوگا کیونکہ وہ بت اس وقت موجود تھے کفار کی حکومت تھی وہاں پر لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کا طواف فرمایا اور ان بتوں کو کچھ بھی نہیں کہا ان بتوں کے ساتھ کوئی تعرض نہیں فرمایا اس میں کیا نکتہ ہے اس میں بہت ہی اہم نکتہ پوشیدہ ہے میرے بھائیوں آج کل سطفی قسم کی دینی تعلیمات حاصل کرنے والے بعض لوگ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مجاہدین ہیں یہ کفار سے امداد لیتے ہیں اور یہ کیسے مجاہدین ہیں جو کفار کے ساتھ مجلسے کرتے ہیں نشست و برخاص رکھتے ہیں میرے بھائیوں کمزوری کے وقت کے احکام جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور طاقت کے وقت کے جو احکام ہیں وہ الگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام امرا ادا فرما رہے ہیں اور کابت اللہ کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں بت موجود ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے کوئی کام نہیں رکھا یہ مسئلہ میرے بھائیوں توحید سے متعلق ہے لیکن چونکہ کمزوری کی حالت تھی معاہدہ تھا اس لیے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھا چند دنوں پہلے ایک لڑکے نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس میں عمارت کے مذاکراتی وفد اور ایسی عورتوں کی تصویریں تھیں جو کہ نیم برہنہ تھی گویا کہ وہ تنقید اعتراض اور تانا کر رہا تھا کہ یہ ہے آپ کی عمارت والے یہ ننگ دڑنگ قسم کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس وقت بہت ہی شدت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امرۃ القضاء کی یاد آئی کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سن سات ہجری میں عمرہ ادا فرما رہے تھے کابت اللہ کے اطراف میں ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں بت موجود تھے آپ تصور کریں سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں اگر اس زمانے میں کیمرے ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو کہ سب کے سب ہمارے سرو کے تاج ہیں ان کی ویڈیو بنائی جاتی تو کیا حال ہوتا آپ ذرا تصور کریں کہ بت موجود ہیں کابت اللہ کے آس پاس ارد گرد اور تاجدار رسالت مسلمانوں کے سردار حبیب خدا طبیب امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانسار صحابہ کرام جو کہ توحید کے متوالے اور شمع توحید کے پروانے تھے وہ ایسی حالت میں طواف فرما رہے ہیں تو آپ ان نادان قسم کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے تو اس لیے میرے بھائیوں اسلام کے خاطر اور شریعت کے خاطر نکلے ہوئے مجاہد ساتھیو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی سیکھنا ہے ہم نے مسولینی جان لاگ جان روسو لینن اسٹالن وغیرہ قسم کے شیاطین سے میکاولی سیاست نہیں سیکھنی منافقت نہیں سیکھنی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو معطر مکرم و معظم سیرت طیبہ سے ہی سیکھنی ہے سیاست بھی عمارت بھی اور خلافت بھی پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنانا چاہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست بصیرت اور سیاست سے واقف نہیں ہے واقف ہیں تو ان کو سمجھ نہیں ہے اور اگر واقفیت بھی ہے اور سمجھ بھی ہے تو پھر یہ خالص سرکشی اور حد سے گزرنا ہے جس کی اجازت شریعت میں موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر مشرقین بھی تھے منافقین بھی تھے یہود بھی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں جنگ نہیں چھڑی بلکہ مدینے میں رہنے والوں کے ساتھ چاہے وہ مشرک ہوں منافق ہوں یہود ہوں ایک معاہدہ فرمایا ایسی خوبصورت پالیسی اور ایسی خوبصورت ترتیب کے ساتھ مسلمانوں کو سیاست سکھلائی کہ آج کوئی بھی حاکم کوئی بھی لیڈر کوئی بھی رہبر و رہنما ایسی سیاست نہ ہی کر سکتا ہے نہ ہی کسی کو سکھا سکتا ہے آہستہ آہستہ اپنے دشمنوں کا سفایا کیا اور بہت سارے دشمنوں کو تو ایسے نکالا جیسے کہ آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارے دین, اسلام کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے بلکہ اہل کلمت اللہ ہے جہاد کا مقصد الا کلیمت اللہ ہے اور یہ الہ کلیمت اللہ ہم دعوت اور جہاد کے ذریعے ہی سے کر سکتے ہیں